سوال ہے قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے اگر ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک اور قضا نماز ادا کر لی جائے تو کیا یہ درست اور کافی ہوگا دیکھیں ادا کا طریقہ ہے یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرنا مثال کے طور پر آپ کا آپ کے اوپر کسی کی پیمنٹ ہے آپ کاروبار کرتے ہیں لیکن پرانا کریڈٹ باقی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر بل کے ساتھ ایک بل چکا دوں گا میں ہر بل کے ساتھ ایک بل چکا دوں گا اس اس دفعہ کی لوٹ کا میں بل آپ کو دے رہا ہوں نا تو ساتھ میں مثال کے طور پر دس ہزار کا بل ہے تو میں آپ کو بیس ہزار دوں گا پچھلا ایک بل چک جائے گا لیکن آپ یہ تو کبھی نہیں کریں گے نا بغیر حساب کے جو نا پچھلا بل چکاتے جائیں گے پچھلا بیلنس کتنا ہے وہ تو آپ کو رکھنا پڑے گا نا بلا تشوی و تمثیل سمجھانے کے لیے بات میں نے عرض کی تو گزشتہ نمازوں کا حساب تو پہلے لگانا ہے کہ آیا وہ کتنی باقی ہیں ذمے میں فجر کتنی ہے ظہر کتنی ہے عصر کتنی ہے مغرب کتنی ہے عشاء کتنی ہیں اور فطر کتنی ہے کیونکہ قضا جو ہے وہ فرائض و واجبات کی ہوتی ہے فرائض کتنے باقی ہیں اس کی ذمے اور واجبات کتنے ہیں اب وہ چاہے تو پہلے فرض کی فرض جو ہے فجر کے سارے پہلے ادا کر لے پھر ظہر کے ادا کر لے مغرب کے پہلے ادا کر لے پہلے وطر ادا کر لے یعنی تعداد رقط جس کی کم ہے وہ پہلے ادا کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی جو ہے نا اپنا ذہن کا برڈن کم کرنا چاہے گا پہلے میں فجر ادا کر لوں ساری تو مجھے یہ لگے گا کہ ہاں اتنی ہزار نمازوں میں سے میری اتنی رہ گئی پھر میں وطر ادا کر لوں مغرب ادا کر لوں تو تین دن رکعت والی بھی کم ہو جائیں گی تو اب میرے اوپر ذمے اتنی نمازیں ہیں اگر وہ یہ چاہتا ہے تو یوں کر لیں ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک, ایک نماز کر کے ادا کرے اور اس کا حساب رکھے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں اور کتنی نمازیں میں ادا کرتا کر چکا ہوں اب حساب کیسے لگا ہے تو اس کے لیے غالب گمان کرنا پڑے گا کب بالی ہوا تھا اگر یہ یقینی طور پر یاد ہے تو اس وقت سے لے کے جب اس کو خیال آیا کہ اب مجھے نمازیں اپنی قزا کر لینی چاہیے اس دوران کتنا پیریڈ گزرا اور ایک غالب گمان کے مطابق کتنی نمازیں میں نے ہفتے میں پڑھتا ہوں گا میرا ایک روٹین میری کیا رہی ہے جمعہ جمعہ تو میں پڑھتا ہی ہوں گا تو وہ نمازیں لیس کرے گا اس طرح سے وہ اس کو غالب گمان کے اوپر اپنے گمان کو غالب لے کے آئے گا کہ میری نماز ذمے پہ کتنی باقی ہیں ان کا حساب کر کے ادا کا طریقہ الگ الگ ہے اور اس میں کرایہ وغیرہ کے حوالے سے اور تصویحات کے حوالے سے بھی تخفیف ہے اگر مزید وضاحت چاہیے ہو تو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ